نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ بالله من شعور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وصندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اس عوانات سے یہ بات ارض کی جاتی رہی ہے کہ رقوق اللہ کے ساتھ رفوقل عباد کی کتنی اہمیت ہے اس کے مختلف پہلو والدین کے حقوق شوہر اور بیوی کے حقوق بڑا کے حقوق عام مسلمانوں کے حقوق ان کا بیان پچھلے دنوں بقد ضرورت الحمدللہ ہو گیا اللہ و تعالیٰ و بتا رہا رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر اغل کرنے کی توقی قطع کرنا اب ایک بہت اہم قصہ شروع ہو رہا ہے دین کے احکام اور تعلیمات کا اور وہ حصہ بھی ایسا ہے جس کو خاص طور سے موجودہ زمانے میں تقریباً بالکلیہ نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ اور اس کی اصلاح کے فکر تو میں آپ کو باقی نہیں کروں وہ حصہ ہے اخلاق اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ جل کے لجلال کے احکام کے مطابق بنانا یہ بھی اتنا ہی ضروری اتنا ہی اہم اور واجب ہے جس طرح عبادات ضروری ہیں بلکہ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اور جتنے آکام ہیں عبادات معاملات معاشرت کے ان میں سے کوئی بھی حکم صحیح طریقے سے اس وقت تک بجایا, بجا نہیں لایا جا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہو اگر اخلاق درست نہ ہو تو باضافات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہے نہ صرف بیکار ہے بلکہ الٹا وبار ہے اگر اخلاق درست اس واسطے اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کے مطابق بنانا یہ عملی زندگی کی بنیاد ہے یہ بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی اخلاق کا مطلب آج کل اسے آپ میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے اور جس اخلاق کی بات میں کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے اور شام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکراہ کسی آدمی سے مل لیے اس کے ساتھ ثمدہ پریشانی کے ساتھ بات کر لی نرمے کے ساتھ بات کر لی اس کو کہتے بھائی بڑا با اخلاقات میں اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں کچھ اخلاق لیکن جس اخلاق سے میں بات کر رہا ہوں اور جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اس کا इससे اس سے کہیں زیادہ है। कहीं ہے کہیں زیادہ ہم ابھی ہے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے کھندہ بیسانی کے ساتھ مل لیے یہ لوگوں سے خندہ بیچانی سے مل لینا یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے لیکن اصل اخلاق یہ نہیں اخلاق ہے انسان کے باطن کی ایکٹیو انسان کے دل کی انسان کی روح کی ایک ففت ہے اس کے اندر مختلف قسم کے خواہشات جذبات خیالات انسان کے پروان کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اخلاق اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کس کو کہتے انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعہ کا صرف جسم کا نام انسان نہیں بلکہ وہ انسان جس میں روح موجود ہو اس کو انسان کہتے ہیں ایک شخص ہے جس کا پاس کرو انتقال ہو گیا تو بتاؤ اس کے ظاہری جسم میں کیا فق واقع ہوا آپ اسی طرح لگی ہوئی ہے ناک اسی طرح ہے دان اسی طرح ہے زبان اسی طرح ہے چہرہ کھانا ویسے ہی ہے ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہیں سارا جسم کیوں پٹو ہے لیکن کیا فرق پڑا جب پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی اب وہ روح نکل گئی تو روح کے نکل جانے سے انسان انسان نہیں رہتا انسان نہیں رہتا لاش بن جاتا ہے مردہ بن جاتا ہے جماعدات میں داخل ہو جاتا ہے وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہوں کا پیارا تھا عزیز تھا محبت باپ لوگ اس سے جاتے تھے زمین جائیداد کا مالک تھا بیوی بچوں کا دیکھنے والا تھا دو تاہ کا عزیز تھا سبھی کچھ تھا لیکن ادھر انتقال ہوا ادھر مروح جسم سے نکلی اور ادھر نہ تو زمین جائیداد اس کی رہی نہ وہ شا... بیوی کا شور رہا اور نہ بچوں کا خبر گیری کرنے والا رہا جو لوگ اس سے ماپس کرتے تھے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اب وہ اسپیکر میں ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو اٹھا کر کسی طرح خبر میں پہنچا کر ٹھکانے لگائیں کوئی کہے کہ بھائی اس کو یہ تمہارا عزیز ہے اس کو اگر آپ نے گھر میں رکھ لو سالبر تو کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں کوئی رکھنے کو تیار نہیں एक दिन दो दिन तीन दिन आ, मौत अगर कोई रखेगा तो हफ्ता रख लेगा उसको मकाई वकाई लगाकर कोई बर्फ रखे लेकिन रख नहीं सकता अब इस इसको जब मैं जल्दी जल्दी इसको उठा के कबर में फिर कबर में इसको दफन कर तो वही मतलब करने वाले जो दिन रात उसके चश्मो अबरू को देखते थे जो उसके इशारों पर नाचते थे وہ روپ نکلنے کے بعد کیا حالت ہو گئی کہ اب بیٹا باپ کو اپنے ہاتھ سے پور میں رکھنا چاہتا ہے اس کو مٹی دیکھ کر دفن کر دینا چاہتا ہے میں جلدی سے جلدی اس کو روپ کر دی. تو آخری کیا انقلاب واقع ہو گیا کہ جائیداد اس کی چن گئی بیوی اس کی نہ رہی بچے اس کو اسپیکر میں آئے کہ اس کو اٹھا کے جلدی سے جلدی پور میں پہنچا دیں کوئی رکھنے کو تیار نہیں بلکہ اگر کوئی مردہ اور مالوگوں کے ساتھ مردہ دوبارہ آ گیا کسی طرح کسی نے بتایا کہ, کہ ایک مردہ کسی طرح پتا نہیں اس کو سکتا ہو گیا پتا نہیں کیا ہو گیا لوگ گل کرنے میں اس کو دبل کا اب بعد میں جب مالی میں سکتا ہوا تو وہ خبر پھاڑ کے کسی طرح بےچارہ نکل کے گھر پہنچ گیا تو اب گھر پہ آواز دستک دیتا ہے باپ اندر سے پوچھتا ہے کہ کون ہے جب یہ بتاتا ہے کہ میرا نام یہ ہے تو وہ لاٹھی لے کے باہر نکلتا اور لاٹھی لے کے اور اس کو مارا یہ کہاں سے آ تو اس کو پہلے نہیں مرا تھا اور لاٹھی سے مر گیا تو اب اس کو رکھنے کو تیار نہیں اپنے گھر میں اپنا باپ اپنا اپنا عزیز ماننے کو تیار نہیں پر دوست ماننے کو تیار نہیں آخر کیا انقلاب واقع ہوا سارا جسم تو اسی طرح ہے جیسے تھا لیکن فرق یہ واقع ہوا کہ روح نکل گیا وہ روح ہے تو معلوم ہوا کہ انسان اصل میں انسان ہے اس وقت تک جب تک کہ روح ہے اس کے اندر تو اصلی چیز انسان کی وہ رو ہے جو انسان کے جسم میں شرائط کیا ہوئے ہیں جب تک وہ موجود ہے وہ سب ایک انسان ہے اگر وہ روح نکل جائے تو وہ انسان نہیں وہ پتھر ہے اس کو سب اس شکر دیا کہ جیسے جا کے دان درن کر تو اصل چیز انسان کے اندر ہے انسان کی روح اب جس طرح جسم انسان کا جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہے جسم کے اندر جب بالا جسم جو ہے صحت مند ہے خوبصورت ہے طاقتور ہے توانا ہے اور باقاعدہ جسم نمیز ندار دبلا پتلا بیمار بدسورت اس قسم کا ہوتا ہے تو جس طرح جسم کی دو قسمیں ہیں کہ ایک بدسورت ہے ایک خوبصورت ہے ایک صحت مند ہے ایک بیمار ہے ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے اسی طرح انسان کی روح کی بھی چوک کی بھی کچھ صفات ہوتی ہے جب بار روح طاقتور ہوتی ہے بار کمزور ہوتی ہے بار اوقات خوب اچھی اچھی سواق کی مالک ہوتی ہے اور بار خراب سوا کی مالک ہوتی جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں کہ کبھی ہی بخار آ گیا کبھی پیٹ خراب ہو گیا کبھی فبز ہو گیا کبھی دست آ گئے یہ بیماریاں مختلف انسان کے جسم کو لگتی رہتی ہیں اسی طریقے سے روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں وہ روح کو کیا بیماریاں لگتی ہیں کہ روح کو بیماریاں یہ رکھتی ہیں کہ کبھی اس میں تکبر پیدا ہو گیا کبھی اس کو حسد اس اندر دل میں پرورٹ پانے لگا کبھی اس میں دھل پیدا ہو گیا کبھی اس میں ناشتری پیدا ہو گئی یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں روح, روح کی روح کے اندر بیماری اور اس جس طرح جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے کہتے ہیں اس کا کیڑا بڑا خوبصورت ہے اس کی خوبصورت ہے اس کا اس کا جسم بڑا خوبصورت ہے اسی طرح روح کی بھی کچھ خوبصورتیاں ہوتی ہیں روح کا بھی کچھ جوان ہے اس طرح بھی کچھ حسن ہے وہ کیا ہے کہ روح کا وقت یہ ہے کہ انسان کے اندر توازو ہو انسان کے اندر خود پسندی نہ ہو انسان کے اندر سبر شکر ہو انسان کے اندر اخلاق ہو ریا نہ ہو یہ اس کا حسن و جمال روح تو اللہ تبارک وطارہ نے جس طرح ہمیں اور کو دنیا میں بہت سے احکام کیے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے ہے اس جسم سے تمہیں یہ کام کرنا ہے مگر نماز نماز کیسے پڑی جاتی ہے جسم سے کہ جسم کو کبھی خراب کیا جاتا ہے کبھی رکو میں چلے جاتے ہیں کبھی سجے میں چلے جاتے ہیں کبھی سلام پہ ہیں تو جسم کے ذریعے ساری ہلاکات انجام پاتی ہیں تو یہ جسمانی عبادت ہے جسمانی فریضہ ہے روزہ کس طرح رکھتے ہیں کیا بھوکے رہتے ہیں کیا سے رہتے ہیں ایک وقت مقررہ تک یہ جسمانی عبادت فریضہ ہے جو انسان کے ذمہ عائد کیا گیا لگات فرض کی گئی تو وہ ایک خاص مقدار ہے مال کی جس کو غریب کو دینا ضروری ہے یہ بھی اپنے ہاتھ سے دیا جاتا ہے یہ بھی جسمانی اور مالی عبادت ہے جو انسان کرتا ہے خرچ کے اندر محنت کرنی ہوتی ہے فضر کرنا ہوتا ہے خاص ارکان انجام دینا پڑتے ہیں وہ سارے ارکان انسان کے جسم سے ادا کیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے تو جس طرح بہت سی عبادتیں اور بہت سے فرائض اللہ تبارک مطالعہ نے ہمارے جسم سے مطالب رکھے ہیں اسی طرح بہت سے فرائض ہماری روح سے ہمارے باطن سے متعلق ہے روح اور باطن سے متعلق ہے وہ کیا ہے یہ حکم دیا کہ ہر انسان کو توازو اختیار کرنی چاہیے یہ توازو اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے اس کا تعلق دل سے باطن سے روح سے کہ یہ سمت اپنے اندر پیدا کی جائے بعض لوگ تواز, توازوں کا ایک تو مطلب سمجھتے ہیں بہت ہی بے پڑھے لکھے لوگ تو یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ماما آیا تو اس کے خاطر توازوں توازو کرانا پھرا دو اس کو توازوں کر دیں وہ مراد نہیں ہے یہاں جو کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی توازو کا مطلب سمجھتے ہیں یہ کہ ان کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ پیش آنا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا آدمی ذرا گدن جھکی ہوئی ہو کچھ سینا برا ہوا ہو کچھ لجایا ہوا ہو تو یہ کسی کے ساتھ اس طرح ملے گا تو یہ دباج بڑا مزاج آدمی ہے بڑا وہ دواضے آدمی گر سازے اس کا کوئی تعلق جسم سے نہیں ہے دواضوں کا تعلق ہے قرض سے دواضوں کا تعلق ہے تبازو. تبازو کا تبازو کا روح سے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھیں کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے میری کوئی قدرت نہیں ہے میں ایک بے دخ بے بس بندہ ہوں یہ جی خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے اس کو کہتے سب اس کا حکم دیا اخلاص کا حکم دیا اللہ تبارک مطالعہ کہ اخلاص پیدا کر اخلاق عبادتوں میں اخلاص کریں جو کام کرو وہ اللہ جلالح کی رضامندی خوشنوبی کے لیے تھا یہ اجلاس تو یہ اجلاس زبان سے کہنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ دل کی ایک کیفیت ہے دل کی ایک ضبط ہے باد کی ایک ضبط ہے اس کا ہمیں حکم دیا گیا شکر کا حکم دیا گیا اللہ نے شکر کا حکم دیا جا. کہ جب کوئی نعمت میں حاصل ہو تو اللہ جلد الح کا شکر ادا کرو یہ شکر بھی انسان کے طلب کا تیل ہے انسان کی روح کا پیل ہے جتنا ادا کرے گا اس کی روح طاقت کرو سبر کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس کو سمجھو کہ اللہ تعالی طرف سے ہے اللہ تبارک و تارا کہ مسیحت سے ہوا اس کی حکمت سے مطابق ہوا چاہے مجھے ناگوار ہو لیکن اللہ تبارک و تارا کہ مسئلہ آج اتنی تھی یہ آدمی سوچیں اور اس بات کا ایک احساس دل میں ادا کریں اس گبر کر دیں تو بہت سے آم ایسے ہیں جو اللہ تبارک مطالعہ نے ہماری روح سے متعلق باطن سے متعلق ہم کو آداب کروائے یاد رکھیے کہ صبر کے موقع پر صبر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنا پڑ جیسا کہ روزہ رکھنا پر جیسا کہ حرض کرنا اور زفا دینا پر اتنا ہی بڑا صبر کے موقع پر صبر کرنا اتنا ہی بڑا فرض ہے شکر کے واقع شکر کرنا اتنا ہی بڑا فضا کلاس پیدا کرنا یہ سب فرائض جو اللہ تبارک کرتا اسی طرح بہت کی چیزیں گناہ ہیں وہ ظاہر کے اندر جسمانی اعتبار سے گناہ خراب دی گئی ہے مگر جسمانی آواز ہے اور گنا ہے مگر جھوٹ بولنا روت کرنا اسی طرح رشوت لینا سود کھانا شراب پینا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا یہ جی سارے کے سارے گناہ ہیں جو ہمارے ظاہر سے متعلق ہے ظاہری جسم سے متعلق یہ آباد جوارے سے ظاہری جسم سے سبزر ہوتے ہیں ان کو گناہ کرار دیا گیا اسی طرح اللہ دلّیہ جلال لوگوں نے بہت سے اقدام ہمارے باطن سے متعلق رکھے ہیں یعنی بہت سی باطمی بیماریوں کو حرام کرا دیا مثلاً تکبر یہ تکبر ایسی ہے کہ جو ہاتھ سے یا پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی آنکھ سے یا ناک سے انجام نہیں دی جاتی جسم کا کسی عمر سے انجام نہیں دی جاتی یہ انسان کے باطن کا ایک روگ ہے باطن کی ایک بیماری اس سے وہاں فرمایا گیا اس کو حرام قرار دیا گیا کہ تکبر کرنا یہ حرام ہے اور بڑا شدید حرام ہے اتنا ایسا ہی حرام ہے جیسے سو کھانا ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب پینا ایسے ہی حرام ہے جیسے بنا بفتاری کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے جھوٹ بولنا غیبت کرنا اتنا ہی بڑا حرام ہے یہ فصب ہوتا اسی طرح ہسخت یہ بیماری اس کو حرام قرار دیا گیا اور یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے کہ ان گنا وہ برا حرام ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا دیا. تو خلاسا ارض کرنے کا یہ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے یا انسان کی جو روح ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام رکھے ہیں اور کچھ صفات پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ سفات سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک نے تو جن سفات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے ان سفاط کو آدمی پیدا کر لے اور جن سفاق سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ سفا اپنے بات ان سے الگ کر لے تو کہیں گے کہ اس کے اخلاق سدر گئے اس کے اخلاق درست ہو گئے یہ ساری باتیں کیا یہ سارے روح کی سفار ان کا نام ہے اخلاق اخلاق ان کو بس. اور یہ اخلاق درست ہوتے ہیں جب اچھے اخلاق پیدا کر لیے جائیں اور برے اخلاق انسان کے انسان اس کو دور کر دی. اچھے اخلاق جو پیدا کیے جائیں گے ان کو کہا جاتا ہے اخلاق قابرہ اور جو برے اخلاق ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اخلاق رضیلا یا رضائل یعنی بہت کی خراب قسم کے اخلاق وہ, اب وہ رضائل ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ اخلاق کا مطلب یہ ظاہری طور پر ایک کے دوسرے کے سامنے ذرا مسکرا لینا ذرا اچھی طرح بات کر لینا یہ نہیں ہے یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان کا رویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ بہتر ہو جاتے اس کا نتیجہ ہے لیکن بنیادی طور پر اس کو اخلاق نہیں کہتے اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا باطن درست ہو جائے بیماریاں دور ہو جائیں اور نہیں اخلاق اللہ تباہ مطالعہ سے حکم کے مبارک جھل جائے اس کو کہتے ہیں اسلام کی کیسے ہوتی ہے مثال ایک ذرا اور سارا مثال دے دوں غصہ ہے غصہ غصہ یہ ایک ایک باطن کی ایک صفر ہے روح کی صفر اگر غصہ پیدا ہوتا ہے انسان کے باطن پھر اس کا مظاہرہ باروقات ہوتا ہے ہاتھ کے پاؤں سے زبان سے جب غصہ آ گیا اور غصے سے مغلوب ہو گیا اب جناب اور پر بتا زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے رہا ہے چہرہ ہو گیا لگے تن گئی ہاتھ چلنے لگے اور زبان بے قابو ہو گئے تو یہ غصے کے نتائج ہوتے ہیں غصے کا سہمت ہوتا ہے لیکن اصل غصہ جو ہے وہ نام ہے اس کیفیت کا جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اب یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ بے شمار باطنی رسائل کی بنیاد ہے چائے اس سے بہت سے گناسر سرگر ہوتے ہیں اور بہت سی باطنی بیماریاں غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اب یہ غصہ اگر انسان میں بالکل بھی نہ ہو ہو ہی نہ کوئی کچھ ہی کرتا ہے غصہ آئے نہیں کبھی بھی تو یہ بھی بیماری ہے غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کسی مقصد سے دیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا اپنی جان کا اپنے مال کا اپنے آبروں کا اپنے دین کا جسا کرتا ہے تحفظ کرتا ہے اس وقت میں جب کوئی آپ کی جان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے کوئی آب تو آپ کے گست اور جان لینا چاہتا ہے اور یہ سامنے کن کو گسا ہی ہے آپ تو یہ دیواری ہے اس واسطے کہ اللہ تعالی نے غصہ دیا اس کام کے لیے کہ اپنا کا دفاع کرو دفاع کرنے کے لیے اس کو استعمال کرو کوئی آدمی تمہارے سامنے مار اللہ میں بھی یہ کریم سروار کسان میں گاپی کرتا ہے تو ایک آدمی کو کہتا ہے مجھے تو غصہ آتا ہے حضور الح صحاتی شام میں غصہ بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ ہے مجھے نہیں ہے تو چھوڑے کے بیمار اس وقت سے کہ یہ موقع تھا کہ غصہ آئے پھر بھی نہیں آیا تو یہ بیماری اور اگر خدے اعتدار سے زیادہ آ جائے تو وہ بھی بیماری ہے غصہ اس لیے آ رہا تھا کہ دوسرے آدمی کو دوسرے آدمی کی شرط ہے اپنے آپ کی اپنے آپ کی غلط کرنے یہ تو آ گیا یہ صحیح آ گیا غصہ اور حفاظت کر بھی نہیں آپ جتنی ضرورت تھی حفاظت کی غلط سے جتنا غصہ کرنے کی اس سے زیادہ کر رہا ہے ایک پپر مار دینے سے کام کر سکتا تھا ارے ایک کبائز مارک چل رہا ہے غصے میں آ رہا ہوں پلیز یہ, یہ سبھی ہفتے احتجاج سے ہے تو اگر غصہ کم ہو تو یہ بھی باقر کی بیماری غصہ زیادہ ہو تو یہ بھی باقر کی بیماری اعتدار پر آنا چاہیے کہ ضرورت کے موقع پر آئے اور بلا ضرورت آئے بڑا ضرورت آئے تو اس کو آدمی استعمال نہ کرے حضرت علی رضی العمول کا اشوس رہا تھا آپ کو کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو گساخانا کریمہ کہتے ہیں फरत अली गांव सुनने वाले थे वो यहूदी था उसके ऊपर चढ़ बैठे फरत अली उसको जो पकड़ा जमीन पर और जमीन पर पटक कर उसके सीधे लकड़ वालों को बैठे तो तू मेरे रही है गरीब सदर के काम मैं उठान कर यहूदी ने जब देखा जब बस चल दिया तो उसने उठाकर वहीं बैठे बैठे फरत अली रज तह के चेरे मुबारक पर थूक दिया جب تھوٹ گیا تو اس کو چھوڑ کے تھے ہو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو اور زیادہ اس نے گسا بھی تھی تو اب آپ کو چاہیے تھا کہ اور مانتے اور سزا دیتے اور چھوڑ کے جو الگ ہو گئے تو فرمایا کہ بات یہ تھی کہ پہلے جو میں نے اس کو گرایا تھا بس کا سزا دی تھی وہ اس وقت دی تھی جیسے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گسا ہے اس لیے میرا اور اس وقت میں میرا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا رسول کریم اخبار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموش کے خاطر اس وقت میں اس کو اوپر چڑھ بیٹھا اب جب اس نے مجھے دھوکا تو میرے دل میں غصہ پیدا ہوا اپنی ذات کے لیے میں مجھے کیوں دھوکا اپنی ذات کا انتقام لینے کا جنتا میرے دل میں پیدا ہوگا تو اب اس وقت مجھے خیال آیا کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے حضور افضل صلی اللہ عمل کی سنت کیا اپنی ذات کے لیے انتقام آپ نے کبھی لے لی تو اس واقعہ اب اگر میں مار تھا تو اپنا انتقام لینے کے لیے مارتا اپنا بدلا لینے کے لیے مارتا تو میں چھوڑ کر یہ ہے وہ اطدار غصے کا کہ پہلا غصے کا صحیح موقع تھا غصہ آیا اور اس کے اوپر آر بھی اور دوسرا غصے کا صحیح موقع نہیں تھا تو اس وقت واسطے وہاں سے چھوڑ رہا ہے یہ چیز یہ نفس کی جتنے انسان کے باطن کے جتنے اخلاق ہوتے ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ اپنی ذات میں وہ سینسی برے نہیں ہوتے لیکن ایک حد اعتدال میں رہیں تو صحیح ہے اعتدال سے کم ہو گئے تو بیماری اعتدال سے بڑھ گئے تو بیماری تو اسلحے نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو اعتدال پر رکھ سفات کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ان باطنی سفات کا حال یہ ہے کہ یہ اگر درست ہو تو انسان کے سارے احمد درست ہو جاتے اور اگر یہ خراب ہو ان کو اکرار پر نہ لایا گیا ہو تو انسان کے سارے احمد برباد ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اسی لیے حضور نبی کے کریم سرمار رس اللہ حدیث میں ساتھ فرمایا ایک فٹبے میں فصبہ حجب الوزا کے اندر بھی افاد ہے بڑا عجیب و غریب اچھا ہے ہمیشہ یاد رکھنے کا فرمایا کہ ارا انجد الم ادھر فلاحت فلاح جسد الفلو بڑا ادھر فصل فصل جسد الفلو اراغی الن یا خوب یاد ہے کو جی انسان کے جسم میں ایک لوٹڑا ہے لوٹڑا پانچا ہے انسان کے جسم میں ایک لوٹڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور بسایا کہ خوب سن لو کہ وہ لوٹڑا جس کی وجہ سے انسان کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے وہ لوٹڑا ہے ہر انسان کا جسم اور اس لوٹڑے سے بھی مراد وہ گوت کا لوتڑا نہیں ہے گوت کا لوٹا نہیں ہے بلکہ اس گوت کے لوہے